تعذیب مسلمین بات و نحو فی رحم وضاحِ رحو منقیب جس قدر اسلام پھیلتا جاتا تھا اور مسلمان زیادہ ہوتے جاتے اسی قدر مشرقین مکہ کا غیظ و غضب زیادہ ہوتا جاتا تھا جن مسلمانوں کا کوئی حامی اور مددگار تھا ان پر تو کفار مکہ کا کچھ زیادہ بس نہ چلتا تھا ہاں جو بیچارے بے سہارے مسلمان تھے جن کی کوئی پشت پناہ نہ تھی وہ قریش مکہ کے جور و ستم کے تختہ مشق بنے ہوئے تھے کسی کو مارتے اور کسی کو تنگ و تاریخ کوٹھڑی میں بند رکھتے اب ہم چند واقعات ذکر کرتے ہیں جس سے مشرقین مکہ کے زور و ستم اور صحابہ کے صبر و تحمل کا کچھ اندازہ ہو سکے سیدنا بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ آب حبشیون نسل تھے امیہ بن خلف کے غلام تھے ٹھیک دوپہر کے وقت جب کہ دھوپ تیز ہو جاتی اور پتھر آگ کی طرح تپنے لگتے تو غلاموں کو حکم دیتا کہ بلال کو تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جائے تاکہ جنبش نہ کر سکیں اور پھر کہتا تو اسی طرح مر جائے گا اگر نجات چاہتا ہے تو محمد کا انکار کر اور لا تو اعزا کی پرستش کر لیکن بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے اس وقت بھی احد احد ہی نکلتا اور کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا اور کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھلاتا اس تکلیف کی شدت میں بھی زبان مبارک سے احد احد نکلتا امیہ نے جب یہ دیکھا کہ بلال کے آزم و استقلال میں کوئی تزلزل ہی نہیں آتا گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کیا کہ تمام شہر میں گھسیٹتے پھریں مگر بلال کی زبان سے احد احد ہی نکلتا تھا حسب معمول حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسی ضور و ستم کے تختہ مشق بنائے جا رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے یہ منظر دیکھ کر دل بھرایا اور امیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اللہ تقلّہ فی حادل مسکین حتہ متا انتا یعنی تو اس مسکین کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتا آخر یہ ظلم و ستم کب تک امیہ نے کہا کہ تم ہی نے تو اس کو خراب کیا ہے اب تم ہی اس کو چھڑاؤ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بہتر ہے میرے پاس ایک غلام ہے جو نہایت قبی ہے اور تیرے دین پر نہایت قوت اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہے اس کو لے لو اور اس کے معاوضے میں بلال کو میرے حوالے کر دو امیہ نے کہا میں نے قبول کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ سے بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر آزاد فرما دیا احسن الدعین الاء القبیر المتعال سیدنا و مولانا بلال رضی اللہ عنہ کی پشت مبارک مشرقین کی جور و ستم نے نشان اور داغ ڈال دیے تھے چنانچے حضرت بلال جب کبھی برہنہ پشت ہوتے تو داغ اور نشان نظر آتے عمار ابن یاسر, یاسر اصل میں الاصل ہیں آپ کے والد یاسر رضی اللہ عنہ اپنے ایک مفقود الخبر بھائی کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئے اور دو بھائی حارث اور مالک آپ کے ہمراہ تھے حارث اور مالک تو یمن واپس ہو گئے اور یاسر مکہ ہی میں رہ پڑے اور ابو حضیفہ مخزمی سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لیے ابو حذیفہ نے اپنی کنیز سمیہ بنت خیات سے آپ کی شادی کر دی جس سے حضرت عمار پیدا ہوئے یاسر اور عمار ابو حضیفہ کے مرنے تک ابو حذیفہ ہی کے ساتھ رہے اس کے بعد اللہ نے اسلام ظاہر فرمایا یاسر اور سمیہ اور عمار اور ان کے بھائی عبداللہ ابن یاسر سب کے سب مشرف و اسلام ہوئے حضرت عمار کے ایک بھائی اور بھی تھے جو عمر میں حضرت عمار سے بڑے تھے قریش ابن یاسر ان کا نام تھا زمانہ جاہلیت میں بن الدیل کے ہاتھوں مقتول ہوئے مکہ میں عمار ابن یاسر کا چونکہ کوئی قبیلہ اور کمبہ نہ تھا جو ان کا حامی اور مددگار ہوتا اس لیے قریش نے ان کو بہت سخت سخت تکلیفیں دیں عین دوپہر کے وقت تپتی ہوئی زمین پر ان کو لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ ہوش ہو جاتے کبھی پانی میں لغوتے دیتے اور کبھی انگاروں پر لٹاتے اس حالت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمار پر گزرتے تو سر پر ہاتھ پھیرتے اور یہ فرماتے یا نارو کونی بردم و سلامن علام عمار کما کنتی علی ابراہیم یعنی اے آگ تو عمار کے حق میں برد و سلام بن جا جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر برد و سلام ہو گئی تھی جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو مبتلا مصیبت دیکھتے تو یہ فرماتے اے آل یاسر صبر کرو تب یہ فرماتے اے اللہ تو آل یاسر کی مغفرت فرما اور کبھی یہ فرماتے تم کو بشارت ہو جنت تمہاری مشتاق ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ عمار سر سے پیر تک ایمان سے بھرا ہوا ہے یہ حدیث جامع ترمیزی اور سننے میں ماجہ میں ہے حضرت عمار نے ایک بار قمی سے مبارک اتارا تو پشتے مبارک پر لوگوں کو سیاہ داغ نظر آئے سبب دریافت کیا تو یہ فرمایا کہ قریش مکہ مجھ کو تپتے ہوئے سنگ ریزوں پر لٹایا کرتے تھے یہ داغ اس کے ہیں اس میں اول اور دیہی سلوک آپ کے والد حضرت یاسر اور والدہ سمیہ کے ساتھ کیا جاتا تھا مجاہد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ساٹھ شخصوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق بلال خباب صہیب عمار سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم خاندانی وجاہت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر پر تو مشرقین مکہ کا پورا بس نہ چل سکا بلال اور خباب اور صہیب اور عمار اور سمیہ کو اپنے جور و ستم کا تختہ مشق منایا عین دوپہر کے وقت ان حضرات کو لوہے کی ذرہیں پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتے ایک روز سامنے سے ابو جہل آ گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ میں ایک برچی ماری جس سے وہ شہید ہو گئیں مجاہد سے منقول ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں جو بہت بڑھی اور ضعیف تھیں ابو جہل جب جنگ بدر میں مارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا قتل اللہ قاتل امک اللہ نے تیری ماں کے قاتل کو ہلاک کیا اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے انہیں مصائب اور شدائد میں حضرت سمیہ سے پہلے انتقال فرمایا صہیب رضی اللہ, عنہ سحیب رضی اللہ عنہ اصل میں اطراف موصل کے رہنے والے تھے آپ کے والد اور چچا کسرا کی طرف سے قبل کے حاکم تھے ایک بار رومیوں نے اس نواح پر حملہ کیا صہیب اس وقت کے کم سن بچے تھے لوٹ مار میں رومی ان کو پکڑ کر لے گئے وہیں جوان ہوئے اس لیے صہیب رومی کے نام سے مشہور ہو گئے بنی کلب میں ایک شخص صہیب کو رومیوں سے خرید کر مکہ میں لایا مکہ میں عبداللہ ابن جدان نے خرید کر آزاد کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام شروع فرمائی تو حضرت صہیب اور حضرت عمار ایک ہی وقت میں دار ارقم میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے حضرت عمار کی طرح مشرقین مکہ نے حضرت صہیب کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو قریش مکہ نے یہ کہا کہ اگر تم اپنا سارا مال و متع یہاں چھوڑ جاؤ تو ہجرت کر سکتے ہو ورنہ نہیں حضرت صہیب نے منظور کیا اور حطام دنیا پر لات مار کر ہجرت فرمائی مدینہ منورہ پہنچے اور آپ کی خدمت میں یہ تمام واقعہ بیان کیا تو آپ نے یہ فرمایا ربی حلبی یعنی صہیب نے اس بہ میں خوب نفع کمایا کہ فانی کو چھوڑ کر باقی کو اختیار کیا اور حق جل شان نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ ترجمہ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنی جان کو فروخت کر دیتے ہیں محض اللہ کی رضا مندی کی طلب میں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بار بار یہ فرمایا ربی یعنی صحیب نے خوب نفع کمایا صحیب نے خوب نفع کمایا عمر ابن حکم سے مروی ہے کہ مشرقین مکہ حضرت صہیب اور عمار اور ابو فائدہ اور عامر ابن فحرا وغیرہ کو اس قدر تکلیفیں دیتے کہ بے خود اور بے ہوش ہو جاتے تھے اور بے خودی کا یہ عالم تھا کہ یہ بھی خبر نہ رہتی تھی کہ ہماری زبانوں سے کیا نکل رہا ہے اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ترجمہ تحقیق تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے طرح طرح کے مسائب اور فتنوں کے بعد ہجرت کی اور پھر جہاد کیا اور صبر کیا ان باتوں کے بعد تیر رب ان کی مغفرت کرنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے یہ آیت انہی حضرات کے بارے میں نازل فرمائی خباب ابن العرط رضی اللہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ, عنہ سابقین اولین میں سے ہیں دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے ام انمار کے غلام تھے جب آپ اسلام لائے تو ام انمار نے آپ کو سخت عیدائیں پہنچائیں ایک مرتبہ حضرت خباب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے تو حضرت عمر نے آپ کو اپنی مسنت پر بٹھایا اور فرمایا کہ اس مسنت کا تم سے زائد کوئی مستحق نہیں سوائے بلال کے اس پر خباب نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین بلال بھی مجھ سے زیادہ مستحق نہیں اس لیے کہ ان شدائد و مصائب میں بعض مشرقین مکہ بلال کے تو حامی اور مددگار تھے مگر میرا کوئی بھی حامی نہ تھا ایک روز مشرقین نے مکہ نے مجھ کو دہتے ہوئے انگاروں پر چت لٹایا اور ایک شخص نے میرے سینے پر اپنا پیر رکھ دیا تاکہ جنبش نہ کر سکوں اور پھر کرتا اٹھا کر پشت پر برس کے داغ دکھلائے خباب بن ارت فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں لوہار تھا تلواریں بنایا کرتا تھا ایک بار آصف نے وائل کے لیے تلوار بنائی جب قیمت کے تقاضے کے لیے آیا تو آس ابن وائل نے یہ کہا کہ میں تم کو ایک کوڑی نہ دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو خباب نے کہا اگر تو مر بھی جائے اور پھر زندہ ہو تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کروں گا آس نے کہا کہ کیا میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا خباب نے فرمایا ہاں آس نے کہا جب خدا مجھ کو موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور اسی طرح مال اور اولاد میرے ساتھ ہوگا تو اس وقت تمہارا قرض ادا کر دوں گا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیتیں نازل ترجمہ بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آخرت میں مجھ کو مال اور اولاد دیے جائیں گے کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا خدا تعالیٰ سے کوئی عہد کیا ہے ہرگز نہیں بالکل غلط کہتا ہے جو بھی زبان سے کہتا ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اس پر حجت قائم ہو اور اس پر عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے اور جس مال و اولاد کو وہ کہتا ہے اس سب کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس مال اور اولاد سے خالی ہاتھ آئے گا ابو فک جوہنی رضی اللہ عنہ ابو فکا کنیت ہے یسار نام ہے کنیت ہی زیادہ مشہور ہے صفوان ابنِ عمیہ کے غلام تھے عمیہ بن خلف کبھی آپ کے پیر میں رسی باندھ کر گسٹواتا اور کبھی لوہے کی بیڑیاں ڈال کر جلتی ہوئی زمین پر الٹا لٹاتا اور پشت پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھوا دیتا حتیٰ کہ آپ بیہوش ہو جاتے اور کبھی آپ کا گلا گھونٹتا ایک روز عمیہ بن خلف جلتی ہوئی زمین پر لٹا کر آپ کا گلا گھونٹ رہا تھا کہ سامنے سے امیہ بن خلف کا بھائی عبی ابن خلف آ گیا بجائے اس کے کہ وہ سنگ دل کچھ رحم کھاتا کہنے لگا اس کا گلا اور زور سے گھونٹو چنانچہ اس زور سے گلا گھونٹا کہ یہ لوگ یہ سمجھے کہ دم نکل گیا اس نے اتفاق سے ابو بکر رضی اللہ عنہ ادھر آ نکلے اور ابو فکاہ رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا زنیرہ رضی اللہ عنہ حضرت ضنیرہ رضی اللہ عنہا سابقات اسلام میں سے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قنیس تھیں عمر رضی اللہ عنہ ان کو اس قدر مارتے کہ تھک جاتے ابو جہل بھی ان کو ستایا کرتا تھا ابو جہل اور دیگر سرداران مکہ حضرت ضنیرہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی عمدہ اور بھلی شے ہوتی تو ضنیرہ ہم سے سبقت نہ کرتی اللہ تعالی نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کافروں ترجمہ ترجمہ نے اہل ایمان سے یہ کہا کہ اگر یہ دین کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے اور یہ نہ سمجھے کہ اگر ان میں کوئی خیر کا مادہ ہوتا تو یہ خیر اور دین حق کی طرف سبقت کرتے اور حق سے پیچھے نہ رہتے یعنی عمرہ اور رواسا کا انبیاء اللہ کی ہدایت اور نصیحت سے روگردہ ہونا اور ان درویشوں کا کہ جن کے قلوب حب جاہ اور حب مال سے پاک اور منزہ ہیں انبیاء اللہ کی تعلیم و تلقین کو قبول کرنا حق کے باطل ہونے کی دلیل نہیں بلکہ اعراض کرنے والوں کی نخوت اور غرور اعجاب اور استقبار کی بین دلیل ہے ضافہ اور غرباء کے حق قبول کر لینے سے حق کی توہین نہیں بلکہ زعافہ اور غرباء حق قبول کر لینے کی وجہ سے پستی سے نکل کر اوج رفعت پر پہنچ جاتے ہیں اور عمرہ اور روعہ حق سے اعراض کرنے کی وجہ سے اہل بصیرت کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں ہاں اگر امیر ہو کہ حق کے قبول کرنے میں پسو پیش نہ کرے جیسے ابوبکر صدیق اور عثمان غنی اور عبد بن عوف تو اس کی عزت اور سر بلندی میں اور چار چاند لگ جاتے ہیں انہیں شدائد اور مصائب میں حضرت زنیرہ کی بنائی جاتی رہی مشرقین مکہ نے کہا لات اور غزہ نے اس کو اندھا کر دیا زنیرہ نے مشرقین مکہ کے جواب میں یہ فرمایا کہ لات اور غزہ کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ کون اس کی پرستش کرتا ہے یہ تو محض اللہ کی طرف سے ہے خدا اگر چاہے تو پھر میری بینائی کو واپس فرما سکتا ہے خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اسی شب کی صبح کو بینا اٹھیں مشرقین مکہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کر دیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور بہت سے غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد فرمایا اور مظلوموں کی جان بچائی بلال ابو فقیہ عامر ابن فہیرا ضنی نہدیہ اور نہدیہ کی بیٹی اور لبینہ اور سویلیہ اور ام عبیس ان سب کو ابو بکر ہی نے خرید کر آزاد کیا صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ جو ابھی تک مشرف و اسلام نہ ہوئے تھے ایک روز ابو بکر سے کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم چن چن کر ضعیفوں اور ناتوانوں کو خرید کر آزاد کرتے ہو اگر قوی اور جوانوں کو خرید کر آزاد کرو تو تمہارے کام آئیں ابو بکر نے کہا جس لیے میں ان کو آزاد کرتا ہوں وہ غرض میرے دل میں ہے اس پر اللہ جلل شانہو نے یہ آیت نازل فرمائی فَأَمَّا من أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ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 يرضى پس جس نے خدا کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات یعنی ملت اسلام کی تصدیق کی پس توفیق دیں گے ہم اس کو اعمال جنت کی اور جس نے بکل کیا اور بے پروا بنا اور ملت نیک کی تقزیب کی اس کے لیے اعمال بت کو آسان کر دیں گے اور بربادی کے وقت اس کو مال و دولت کوئی نفع نہ دے گا اور ہمارے ہی قبضہ میں ہدایت ہے اور ہم ہی دنیا اور آخرت کے مالک ہیں پس میں تم کو دیکھتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں اس میں ہمیشہ کے لیے وہی شخص داخل ہوگا جو سب سے زیادہ بدبخت ہوگا کہ جس نے دین حق کی تکذیب کی اور اس سے روح گردانی کی اور اس آگ سے وہ شخص بالکل محفوظ رہے گا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اور اپنا مال پاک ہونے کے لیے خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے ذمہ کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیتا ہو محض خداوند تعالی کی رضامندی اور خوشنودی مقصود ہے اس شخص کو آخرت میں ہم ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کو دیکھ کر یہ ضرور راضی اور خوش ہوگا یہ آیات بال ابوبکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہیں جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتقا کہا گیا یعنی سب سے بڑا پرہیزگار اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور سورہ خجرات میں ہے इन... عند یعنی تحقیق تم میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مکرم اور بزرگ ترین وہ شخص ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار اور خدا سے ڈرنے والا ہے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت نے بزرگ ترین ہستی ابو بکر صدیق کی تھی اور حضور پر نور کے بعد وہی سب سے افضل تھے جنہوں نے ابتدا سے اسلام کی جان و مال سے مدد کی اور غلاموں کو خرید خرید کر آزاد کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چالیس ہزار درہم کا سرمایہ تیرہ سال میں اسلام اور مسلمانوں پر خرچ کر ڈالا اور جو بچا وہ سفر ہجرت اور مسجد ندوی کی زمین کی خریداری پر صرف ہو گیا ابو بکر صدیق نے اسلام کی جان و مال سے اس وقت مدد کی کہ جب اسلام بے قسو بے یار و مددگار تھا ایسے وقت میں مدد موجب صد فضیلت ہے حق تعالی شانہو کا ارشاد ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئیک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلو وَعَدَ اللَّهُ <الْحُسْنَى> ترجمہ برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے بلکہ یہ لوگ درجہ اور مرتبہ میں ان لوگوں سے بہت بڑھ کر ہیں جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا اور وعدہ نیکی کا اللہ نے ہر ایک سے کیا ہے فتح مکہ کے بعد اسلام غنی ہو گیا اس وقت مسرت اور اعانت کی ضرورت نہ رہی اسی وجہ سے نبی کریم کے بعد تمام امت میں ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں اس لیے کہ گزشتہ آیات کی بنا پر ان کا اتقا ہونا معلوم ہوا جو ان کے اکرم عند اللہ ہونے کی دلیل ہے الغرض قریش نے مسلمانوں کی ایزا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا درختوں پر بھی لٹکایا پیروں میں رسیاں باندھ کر بھی گھسیٹا پیٹ اور پیٹھ پر تپتی ہوئی سیلے بھی رکھیں سب کچھ کیا مگر دین حق سے کسی ایک کا بھی قدم نہ ڈگمگایا سختیاں اور صعبتیں جھیلتے ہوئے مر گئے مگر اسلام سے منحرف نہیں ہوئے رضی اللہ عنہم عنہ یہ تو ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جو کسی کے غلام یا غریب الوطن تھے مشرقین کے دستے ستم سے وہ لوگ بھی محفوظ نہ رہے کہ جن کو خاندانی عزت اور وجاہت بھی حاصل تھی نمبر ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے چچا حاکم ابن عب العاص نے ان کو رسی میں باندھ دیا اور یہ کہا کہ کیا تو نے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا خدا کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ کبھی اس سے علیحدہ ہوں گا حکم نے جب یہ دیکھا کہ یہ اس دین پر اس قدر محکم اور پختہ ہیں تو انہیں چھوڑ دیا نمبر دو حضرت زبیر بن عوام جب اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو ایک بوریے میں لپیٹ کر دھواں دیتے تاکہ وہ پھر کفر کی طرف لوٹ آئیں مگر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے لا اکفر ابدا یعنی میں کبھی بھی کفر نہ کروں گا نمبر تین حضرت عمر کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعید بن زید جب اسلام لائے تو حضرت عمر نے ان کو رسیوں سے باندھا صحیح بخاری نمبر چار خالد ابن سعید بن الراض جب اسلام لائے تو باپ نے اس قدر مارا کہ سر زخمی ہو گیا اور کھانا پینا بند کر دیا نمبر پانچ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ جب اسلام لائے تو نوفل بن خویلد نے جو قریش کے شعر کہلاتے تھے دونوں کو پکڑ کر ایک رسی میں باندھ دیا اسی وجہ سے ابو بکر اور طلحہ کرنین یعنی دونوں ایک کرن ایک رسی میں بندے ہوئے کہلاتے ہیں توقعات ابن سعد نمبر چھ ولید نے ولید اور عیاش نے ابی ربعہ اور سلما بن حشام جب اسلام لائے تو کفار مکہ نے اس قدر اذیے پہنچائیں کہ ہجرت بھی نہ کرنے دی کہ ہجرت ہی سے ان مصائب کا خاتمہ ہو جاتا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ان لوگوں کی مشرقین مکہ سے خلاصی اور رہائی کے لیے نام بنام صبح کی نماز میں دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ تو ولید نے ولید اور ایاشب نے ابھی ربعہ اور سرما بن ہیشام کو مشرقین کے پنجائے ظلم سے نجات دے صحیح بخاری نمبر سات ابو غفاری جب اسلام لائے اور مسجد حرام میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو مشرقین مکہ نے اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا حضرت عباس نے آ کر بچایا صحیح بخاری